اج کے درویش انگریز تکومتوں کے لے چکن والا دلے غریبی میں غیرت مند ہے نے مسلمہ کو سکھا دیبز سمجھ لگی سونا فرماندہ میں غریب سے ماڑا وا لیکن امیر میرے سڑتے یار پیسہ بال بھی گل ہے اقبال کہہ دس واسطے میرے نال سڑتے میری عزت زیادہ یہ نہیں تو میری عزت کیوں زیادہ ہے فرمایا اس واسطے کہ غیرت مند ہے میری فقیری فکی میں غریبی جڑی ہے نا فقیری درویشی میری وہ ہے غیرت مند تو غیرت مند فقیر ہمیشہ عزت زیادہ ہوتی ہے فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی اکبال کہ اس دلے فکیر نیڑے نہ لگی جڑا مسلمان نو رنگ چکن کا ول سکھا وے دلیا پیرا خندرا تقیر کا تے چودھری اگے فکیر جکن کے سبق دینا فقیر وہ ہوں جا صرف رب دے چکا باقی ہر ایک دے اللہ <سلام> چل لگی غریبی میں ہوں امیری امی غیرت مند ہے میری فقیری ہزر فکروں در وے شیر سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بزیری سیر کرن دا وال بنا دے گا آپ دلیل تین دلیل بنا دے گا اقبال فرمان بندہ مارا وا ما پر میرے بڑے بڑے سردار رئیس حسد کرتے کیوں حسد کر دے نے میں زیاد فر غیرت مند بے غیرت نہیں غیرت مند فکیر جگہ ہمیشہ عزتوں کی جا مذہب کہ میاں دی زندگی نالو عزت چنگی جڑا یہ سوچ دی ہمیشہ عزت دی ہمیشہ اللہ سمجھ نہیں لگی تو خیر پڑھی کلا میں سنیا تو سام کہا اقبال نے شیخ حرم سے اقبال اتھے اقبال تو مراد سکولی ہے سکولی ہے مولوی صاحب نی مول ساحبا کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہے محراب مسجد سو گیا کون گیا کہ مسجد محراب آپ تھلے سو گئے ہو ہم اور بھی ہوا کہ مول سا پیاجار جاب سی جی اکبال مسجد دلیا یہ جے ستا بھی ہے مسیطے ستا گل نہیں سمجھ لگی یہ قوم دی فکر نہیں لیکن سو تو مسیطے گیا نہیں سمجھ لگی کیا مطلب وہ دینج بحث ہو گیا نا ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بتکدے میں کھو گیا گو مسجدیاں یا دیواروں نو سکولی نو سکولی کھیا نو کنداں آخیا لانتی شرم کرم سکولی جی ستا بھی تے مسجد ستا ہے یہ اے اے دس گیا اگریزاں کی مطلب دین فکر چڈ دتی ہے توں تو تھو کافرو کلوتا سم نہیں لگی وے کڑے کلندر ہنگا مہا زو سرد مسلمان سرد مسلمان کا لو سرد بتوں کو میری لاد مبارک کہ ہے آ جاتے اللہ اقبال فرمان پورنیا آرزو جاب سنام بزرگ سوفیاں سن فکیر سن مومنا ارسن اچھ سرد ہو گئی وہ ہنگامے ان آردو کے سردو گئے نے وہ مک گئے ہیں وہ آردو کسی کے سینے چی نہیں کیوں بغیرتر وہ آردو پرانیاں رہی پھر میری لا نی مبارک ہاں کہ میں لا دین کل میں پڑھنے والے سکولی کافر ہو کے بوتان رل گئے نہیں کبال کہہ رہا میں میری لاتی نی مبارک ہو گیا بوتان آکھو مبارک ہوئے مسلا ٹوٹ کے تیرے بتوں کو میری لا دینی مبارک کیوں جہ سرد اللہ اگ جڑی تھی وہ سرد ہو گئی کنجر اللہ کرتے ہیں لیکن اندر مریا پیا اندر ٹھنڈا ہے دلے کا بےمان بن کے بوتان لگیا آ کے جدو اللہ اگ ہی ختم ہو گئی اندر ہوں مسلا تا کر کے وہ بوتھان بارک مبارکباد دے, دے مسلا تیرے مسلا تیر گیا پیر تیرے تیر لگ گیا ملا تیرے نال لگ گیا سکولی لانتی تیرے نال لگ اے نیبو تو خوش ہو دسو فتوا کخت ایبان یہ فتوا نہیں یہ حقیقت کا بیان ہے اللہ نے جب دیکھا حقیقت یہ ہو چکی ہے حقیقت واقعہ اس نے بیان کر دی اس نے کہا ارے کم بخت ملا تو کیا سکولی کو مسلمان سمجھتا ہے اس کی یاری خدا سے ٹوٹ گئی بتوں کے ساتھ جڑ گئی ہاں سمجھ آ نہیں آ لگی ارے بھائی جا جا کے بندے بارے میں رہو یہ اور دوست بندے آ گئے نش کی ہے کس درجہ ارزانی کوئی شاہ چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی کہ یہ عالم ہے نورانی کوئی شاہ چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم تبس ہائے پنہانی ہے, ہے, ہے یہ دنیا, دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے عشق خونی سے کیا ہے حضرت یزدان دریاؤں کو طوفانی فلک کو کیا خبر کے یہ خاک فلک کو کیا خبر یہ خاکدہ کس کا نشیمن ہے غرض انجم سے ہے کس کے شبستہ کی نگاہ پانی اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورہ کیا ہے میرے ہنگامہ نو میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے ہاں جی جام جی فون الاستا کو ہاتھوں کمزا ہو جاتا ہوں بینر رہ جا لے تن ضرور یہ حیات الصحابہ کے اندر ہے یوسف کا دلوی بغیرت نے نقل کیا ہے محد ابن رستا کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے یارو کمی چلو جی اور کم یہ بٹانا کوشش محبت یورپ سے ایک خط آیا اللہ کے پاس تو اللہ کے خریدار ہم جانے صرف ماسوسات نو جاننے جو دکھتا ہے سامنے جاننے تو کنارے نو جاننے دریا دان اک بہر پورا شوب پر اسرار ہے رومی تو شیخ رومی جو ہے وہ ایک پر اسرار سمندر ہے تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال اے اقبال اس عشک کے قافلے چس مولا رومی نے تو بھی اس قافلے اندر شامل ہے جس کافلا شوق کا سالار ہے رومی جس عشق کے قافلے کا رومی سردار ہے تو بھی اسی قافلے میں شریک ہے عشق دے قافلے چ درشاں کے قافلے چ اقبال بتا اس آسر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چرا رہے احرار ہے رومی آ کے دس اقبال علامہ اقبال یہ دس کہن دینے اللہ شیخ رومی جڑے سن اللہ دے آزاد بندیان دے سردار سن بادشاہ سن تی پھر اے جلدہ دور اج کل پہ جلدہ ہے اس دور دے اندر بھی کوئی انا پیغام دیتا ہے اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کوئی انا زمانے والے انہوں بھی انا پیغام دیتا ہے کہ کس طرح اے آزاد ہوں انہوں ازادی کے میں نصیب ہوئے گی یہ جو غلام نے نفس ادشعہ بنے پہنے ذلیل خوار تک غلام بنے پہنے کیوں بنے پہنے پہ زمانہ دس کوئی اللہ ما مولا روم نے پیغام دتا ہے زمانے وارستے کہ نہیں اللہ ما جواب دن دینے پہ کی جواب پہ ملتا ہے اور مولا روم کی کتاب سے جواب ملتا ہے فارسی میں آپ فرمان دلیں کہنا خورد جو ہم در خطا در درختن چر ار گواں ہر کے کا ہو خورد قربا شبد ہر کہ ہر کے نور حق خورد قرآن شبد گلندر فرما دے مولا روم جواب د کی جواب د فرمان پٹھے مادی ماں خوراک تو بچنا چاہیے ہے کی کر جتن دلاقے د ہرن، ہر غوان دے پھول ہے تے کستوری، دی فرمایا کی کرے گا جاؤ تے پٹھے کھان قربان ہو جی اللہ دا نور دین نو کھان آران ہو جا کیا مطلب اس زمانے دس دے ہوئے زمانے لانتی زمانے والے لگ پیا مادی خوراک دے دچے فلانی بس دی پی پاؤن تش ہے سوش جانور چری تھلے دی چھری تھلے آ کے مر جائے گا جلیل ہو جائے گا برباد ہو غلام بن کے برباد ہو جائے گا نور کھاؤ دین تے چل روحانیت تربیت کر مادیت تو جننا بچے گا اللہ دا قرآن بن دا جائیں گا قربان نہ ہو قرآن ہونا بادی خوردو جو ہم چوں چر ار گوا چری دندا ہمارے چر آنا آہوان ہرنوں کو کہتے ہرنوں کی طرح ارگوان خدن کے علاقے میں چر کیوں ہر کے کا ہو خرد قربان شبد ہر کے نورے حق خورد قرآن شبد خو محسوس ہے ساحل کے خریدار اکبر پورا شوب پورا سرار ہے رومی تو بھی ہے اسی کا شوق میں اقبال جس کا شوق کا سالار حرومی اس عصر کو بھی اس نے اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چراغے رہے اہرار رومی اللہ کے آزاد بندوں کے راستے کا چراغ ہے رومی اللہ کے آزاد بندے اللہ کے آزاد بندے جو نفس سے آزاد شیطان سے آزاد دنیا سے آزاد کافروں سے آزاد حکومتوں سے آزاد کہتے ہیں چراغ رہے آرا اور رومی تو اقبال مولیر روم کی مصنوی کے دو شیر چن کر یورپ والوں کو آپ نے جواب لکھ دیا معلوم ہو آئے اقبال تو اقبال ہے ہمارے دینی فقیروں <laughs> میں سے <hans> ہے سکولیوں میں سے نہیں ہے صدر سے سوال آتا ہے یورپ سے اور اقبال جواب لکھ دیتے ہیں مولا روم کی کتاب سے سبحان اللہ مجھے لگی کا کس کو کہتے ہیں کاس گھاس کا تین کا خورد و جو ہم جران گھاس نہیں کھانا چاہیے نوایت خورد گھاس نہیں کھانا چاہیے اور جو نہیں کھانے چاہیے ہم چوکھ رہا کھوتے واگوں در ختن چر ار گوا ہرنوں کی طرح ختن علاقہ ہے جس کے جس کے ہرن کے جو نافے ہوتے ہیں نا نافے دنی اس کے اندر مشک ہوں کستوری جڑا اس وقت تقریباً تقریباً چھ جی چودہ ہزار روپے معاشا ہے پتا نہیں کہ تولاس ہزار روپے تھا تولا دیا چودہ خون کٹھا ہو گیا ہوتن کے علاقے کا ہرن ہوتا ہے اس کے نافق کے اندر اس کی دِنی میں نافق کے اندر اس کا خون جمع ہوتا ہے کیا جمع ہوتا ہے وہ باقی ہرنوں کی طرح ہر چیز کو منہ نہیں مارتا وہ صرف ارغواں اللہ تھا بس اللہ تعالی کے نور دی طلب رکھتے ادھر ہی توجہ رکھتے تے گزارا کرتے پھر دیکھ کھوتے قربان آدے نہیں تو قرآن بنے سمجھ لگی اب کے پیر رازوں کے نام اللہ کا اللہ بھا کا پیغام پنجاب کے پیر اقبال فرماتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر حاضر ہوا میں شیخ کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مت لائے انوا اس خاک ضرور سے ہے سر ہوں ہو لا میں ہو سر لانا حاضر ہوا میں مجدد کی لحد پر وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گرتن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نف گرم سے ہے گرمی احرار ادا جیدی جی دے جی دے جی جی جی جی آزاد سانس دی برکت نال اللہ دے آزاد بندیاں دی گرمی قائم ہے وہ ہند میں شرما ملت کا نگہبان وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ ہے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار کی ارد یہ میں نے کیا تا فخر ہو مجھ کو مجھے پاک کی قبر پر کھڑے ہو کر میں نے عرض کی کہ عرض یہ میں نے کیاتاؤ فخر ہو مجھ کو آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن ل نہیں بیدار سدا سلسلہ فقر ہوا بند oh, <laughs> فکیر وہ جڑے فقیر لوگ نے سارے پنجاب دے ملک پورے تو بازار نے تنگ ہوئے پائے فکیر لوگ سارے آرف کا ٹھکانا نہیں وہ آرف اس علاقے ری جس دی ٹوپی فکر فکر دی ٹوپی ہوئے دستار درا اپنی عزت تک ہوگا یعنی کیا مطلب دعوی فکیری دزت تکڑ اپنا کا سمجھ نہیں لگی آئیے سدا سلسلہ ہے فخر ہوا پم اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار عارف آر کا ٹھکانا نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا آخر آخر آخر ول نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار آ جنہ چر چر دی ٹوپی سی حق دا جوش سی ان فاکیش جدو تر کیا مطلب چڑیا ہے نشا چڑھ گیا انگریزی حکومت دی غلامی کا کوشش ہے میں ایم پی اے بن جاواں میں بن جاواں میں ناظم بن جاواں شرک پری شرک پری نازم بن ن فکیر نہیں بن سکتے کیوں کہ اللہ دے فقیر اللہ د فکیر اللہ دیر ہوں گزو نے ٹو کی اس واستے جا اکبال پاچا اتو فرماند نے جائے تھو اج تو بعد پنجاب صاحبز فکیری کا سوال نہ کری نکل جا اللہ میں اقبال میں آخیا تو پنجاب دے پیر راجے اللہ کٹو گا چل میں ایک بار کلندر آدھے سانو آفر چکر ہے جی آدھے جی کرما والے چشتی کافر کرتا میں آئی نی کون ہوتا ہوں کسی کو کافر کہنے والا انہوں نے یونیورسٹی بنائی انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کافروں کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور ان کی نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں محبتوں میں بدلنا چاہتے ہیں کا فتوا میں نے سنایا مجد صاحب فرماتے ہیں جو کافروں اور مسلمانوں میں محبت دوستی کرنا چاہتا ہے کفر اور, کفر اور, کفر اور کفار نفرت نہیں رکھتا وہ مرتاد اسلام سے قارج تو میں نے مجد کا فتوا سنایا فتوا دیا نہیں ہے میں نے میں نے سنایا ہے دیا نہیں شک مجھے بنا کا ہی نا پورے اقبال کہتا ہے فخر فخر قسم دکھ رہا اقبال او فکر کن قسم اقبال ایسا ہے شکاری وہ شکاری ہے تو شکار نہ الٹا شکاری ہو جا کیا مطلب فساو کی بجائے بغیر تخر ہے یہ کہڑا ہے ایسی فخر ایک فخر سے کھلتے ہیں اسرارے جہانگیر ایک فخر ایسا ہے جو آ جائے تو صاحب آئے عام کی طرح بادشاہ راز کھل جاتے ہیں اللہ پتا لگ جاتا ہے کہ بادشاہی دنیا تو کیونکہ کری ہوئی ایک فخر سے قوموں میں مسکینی اور اللہ ایک فقر ہوئے کہ جڑا آوے تے قوم نو جاؤ کی بنا دندہ ہے مشکین تے دل دیا دل حالات ہا بڑے پیڑے نے کی کریے یاد ایک فقر میں خاصیت ایک سیری ते फकर होवे कि मट्टी च जावे ते तो भी कर बन जी हैरतमंदाकर साहब वाला जेडाब वाला वाल। एक फख से छबीरी उस फख्र में है मीरी میرا سے سرمایہ شبیری اے اللہ اللہ اللہ مسلمان سرمایہ چبیری بار چبیری فکریں جی آ جاوے تے میں مسلمان مسلمان میں میری دے اندر مسلمان فقیری چی سردار بن جم بن جاندے میرا سے مسلمان اقبال فرما دا ہاں میں تمہوں در سا فخر سڈا فخر نہیں مسلمان دی وراثت امام حسین والا فخر ہے جہاں باطل دی چکھ پاک کے گل کرے جڑا باطل دے گے سر فٹ کے آخ سر ہمیں بھی سیٹ دے دو یہ کتا فخر بغیرت یہ ہم وہ اقبال کہتا ہے یہ مسلمانوں کی وراثت نہیں یہ جی بغیرتوں کی وراثت ہے مسلمان کی وراثت میرا جی سرمایہ شبیری سرمایہ ہے شبیری شبیری سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ ایسے ہی لیکن اقبال کی لہو لہو اگر لہو سے بدل میں اگر لہو ہے بدل میں تو خوف ہے نہ ہراس لو گل کر بے بکوا گیر لہوان بغیر لو ادار کسی کو لو کسی کسی کو اگر لہو ہے بدن میں تو خوف ہے لہراس اگر لہو ہے بدن میں تو دل ہے بے وسوا جسے ملی یہ ایک گرا بہا اس کو نسی سے محبت نہ گریبی کا گم رہی گم رہا ہے, ہے وہ رہ رہ رہ رہ اپنے چی خوش بس جی خوش ہوں جی کہ بس سنو یار کی گل لب گئی اللہ اور سمجھ نہیں آئی یار رگڑا پٹتے پہ بلند بال تھل جسور بلند بال تھوڑ بڑھے سن لیکن نہ تھا جسور و غیور لیکن دلیر نہیں سی غیرت مند نہیں سی حکیم سیر محبت سے بے نصیب رہا فلسفی محبت پیشک راز تو ہمیشہ بے خبری ہی رہ فرا فضاؤں میں کرگ سگر چاہی شکار زند کی لذت سے بے نصیب رہا مثال گر دے اقبال دیکھ اکبال مطلب جڑا کرگا سے گرتے گرجے گئی گرج گرج وہ وچ پھرتی فرتی رہی لیکن زندہ شکار دی لذت تو محروم معروم رہی کہ اقبال آشق دی مثال شاہین شاہی فلسفی سائنسدان دی مثال گرج دی ہے لال سب لگی وہ ہے دونوں کی فضا میں اور شاہی کا جہاں ہار واہ واہے حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہت تھوڑ لگے پتر نے کی آخری وسیعت کی نصیحت کی کیا آخیا ہارو نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے <laughs> <laughs> جاندے لے لے، دے وقت اپنے کبھی تو بھی نظر سے کر کسی لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے او پوترا مت آکھیں موت کنے لٹھی تے فرشتہ موت دا کنے نٹھا نے آکھیا کافر دی موت تو مالا گل موت چھپائی مومن دی نگاہ وچ ہمیشہ راں دئی اے پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے مالا گل موت لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے میں نے لگی معلوم ہے سکولی تو ہے نا کافی جنہوں نے فرشتہ بہت والا نہیں کنجرا نو ہے مومن ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے بھائی اقبال یہ بتانا چاہیے سمجھنے لگی بھائی افکار آج کل کہتے ہیں نا میاں ہر کسی کو آزادی آزادی کا حق ہونا آزادی آزادی آزادی آزادی افکار جی آزادی افکار کہتے ہیں نا اقبال کہتا ہے آزادی افکار نظم ہے اقبال کہتے ہیں جو دونوں فطرت سے نہیں لائق پروان دی فطرت بہڑی قابل ہی نہیں جو دونیے فطرت سے نہیں, کے اس کے نہیں اس مرغا کے بے چارا مرغا کاف تسکیر والے کے ساتھ ہے اس کمینے پرندے بے چارے کا انجام افتاد ڈگنا ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں تور فردوس کا سیاد ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا ہر سینے تجریلے امین نہیں آدے وہ تو اللہ دے سینے آ ہر سینہ نشے بن نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں تارے فردوس کا سیاد جہاں ہاں جی جنت کے پرندے نو ہر فکر نہیں پھسا سکتی کیا مطلب جنت دے خیال کسی نسیب والے اس قوم میں شوخی اس قوم میں ہے شوخی یہ اندیشا خطرناک جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آداب شوقی اندیش ہے وجے فکر دی شوخی فکر دی شوخی جس قوم میں جائے گی بڑی خطرناک ہوے گی کس قوم دے اندر جس قوم دے افراد ہر بند تو آزاد ہر قید تو چھٹے عمر جے مرضی ڈنگ ڈنگراں کو کھان پین رہن حلال حرام سکولیاں کو کک نہ کین دے سور ہون نا ہا جی اے, اے شوخی شوخ فکر نے وچ آوے گی نا تو خطرناک بن جائے گی برباد کرے گی اخر کیا کہندے نے گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد آزادی افکار ہے ابلیس کی کیبال کہ ٹھیک ہے خدا داد اللہ دیتی فکر جڑی ہے نا وہ خدا دے بندے زمانہ روشن ہوں ہے لیکن ایک گل یاد رکھنا جڑی اج کل آزاد افکار سے آزادی آدمی سوچ آزاد ہونی چاہیے اے دی اے اے تے تعلیم افکار تو ادھر آئی جی یہ قائل نہ ہویا جی آزادی افکار, ازادی افکار دے جے، دے قائل نہ آز... ایجاد ہے کس کی؟ شیرے حلوات گئے اکبال شیر ہے پرانے مسلمان نو خچر پیاخد ہے سکولی نو لے گیا بال پیا پسلان پیاخولی سا کنانے دشت تو سہرا میں سب سے الگ کون ہے تیرے ابو جد کس قبیلے سے قبیلا بردری تر دسیا تو کہکولی تے بولویا پچھلے مسلمانوں نہیں رلنا ہے ذرا دس گا تی کہڑے پیو دن سا لے کہ قبیلہ برادری تیڑی کدھر ہے وہ اگو کی آندا خچر میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور وہ سبار افطار شاہی استبل کی آبرو جناب شیر صاحب بےعدمی مت کرو تمہوں پتہ نہیں میرے ماموں کون ہوتے ہیں مامو نے جستی ہوای استبل دمج نہیں لگی مینو آم نہ سمجھا جی ایسی وکرے رہیں آ سان پچھو مامو والی جیڑی نا خبردار ہم ہمیشہ الگ تھلگ رہیں گے ان مولوں سے ہم نہیں جی سکتے ہوئی ہم بڑے افزار رہے پرانے لوگوں سے نہیں ماموں چی شاہی آپس گرداب آد ہے چیونٹی آدی گل کی ہے میں نیوی رہنی تچا فرق کیوں مالو درد مند تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند میں پیروں دی روی اتنی اخوار درد مند پریشان حال پیڑے ہال کے دیہڑے تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند ستاروں سے بھی بلند دستے دندا ہے تو دور اپنا ڈھونڈتی ہے ڈھونڈتی ہے نوہ سپر کو میں نوہ سپاہر کو نہیں لا تاہیں کہ میں اس واسطے اپنا رک ڈھونڈنی ہے خاک دستیا مٹی دے میں دنیا کا تلب گار ہوگا ایوے زلیل ہوگا جا میں بالا تلب گار ہوگا وہ کا واگ وزیر ہوگا کھچ لوا کسے طرح کھچی کھچی لوا گل نیچے سمجھ لگی معلوم ہوا چیوٹی نے مسلمان اخاب ہوں اقبال عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے ہے پوشید آدمی کا مکان نکو وڈی گل نہیں اک عجیب گل نہیں تو خدا تک پہنچ جائے لیکن اے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی دا مقام نو مولا نہیں سمجھاں تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال تیری عظا میں نہیں ہے میری سحر کا پیام واہ اللہ جی پر اک مدت ضرور درسا در کے تیری جہی نا نماز یہ اندر نہ جلال جلق مخالف ہے جہاں کافران کے مخالف ہوں نہ جمال ہے جہد عشق ہوں عشق تو بھی خالی آج. آج. بھی تیری نماز خالی ہے تیری ازان میری سہر دا پیغام نہیں کیا مطلب ازان ہوتی ہے تو ساری صبح ہو جاتی ہے پر میری ترین بانگ پڑھتا ہے مین دستا صبح ہو جائے کیا مطلب بے گھر بلا تھی بانگ دین دا کوئی پیغام نہیں کلیم کی ایک نظم ہے لما کی کتاب ہے کلیما کلیم چوٹ مارب رکھے زمانے کو کہ فر دے مقابلے جائن موسا کلیم وہ آدھے اس زمانے کا مقابلہ ہی کوئی کلیم ہاں ہاں چا کلی حدرتا کیا مطلب کہ درویشی مقابلہ کرے اس نظم دتاب دزم ہے مرد بزرگ بڑے مرد کا تعارف کراتے ہیں کہ بڑا مرد کون ہے زمانے کا یہ زمانہ جو ہے اس کا مرد بزرگ کا ہے جس کے پیچھے چلنا چاہیے ہے ہے ہے اکبال فرماتے ہے اس کی نفرت بھی عمیق اس کی محبت بھی عمیق جیڑا فرمایا اس دور دا مرد بزرگ ہیں نا راہبر پیشوا ہونا ہے نفرت کرے گا بڑی گہری ہونی ہے وہ ہونی ہے آنها اللہ! اللہ! آنها اللہ! اللہ! نفرت بھی نہیں سمجھ آنی تو محبت بھی ایڈا ڈونگا ہونا بندہ بھی اس کا بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق ہے جی وہ سختی کر سی نا وچ بھی ہزار مہربانی آن گیا ہے سو سن سن سن کیوں کیوں وہ کہر اللہ بندیا شفیق ہونا ہے جا سی راہ لانے ہونا دیا آخ کی سخت بڑا پر چگلان پتا نہیں ہونا اس سخت چکتا اس سخت پرورش پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تکلیق اچھا ماحول پہلی سور ہو تو ہوں اور بدل گئی ہیں <coughs> ردمی پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخ کی میں پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخ کی میں مگر اس کیبی تک جس ماحول پلے گا وہ ماحول ہونا ہے پیٹ چال کا ایک دوسرے دے پیچھے ان ٹورن کا ان لیکن اس دی طبیعت کا تقاضا تخلیق ہے لیکن او پیچھے لوکان دے چل دے لوکان دی ریت نہیں اپنائے گا او ہر گل تے عمل نویں پیش کرے گا سبحان اللہ اے اے لوکاں نو اپنے پیچھے چلائے گا ترا ویکھ دے اے مرد بزرگ علامہ کینو ہاں ہاں ہاں انجمل میں بھی میسر رہی خلوتی اس کو انجمل میں بھی میسر رہی خلوتی اس کو شمہ محفل کی طرح سب سے جدا سب کا کر فیم اللہ کے بھاوے لوگوں نے مجمے بیٹھا ہو سکی تو ہو سی کلا صحیح نہیں بیٹھا انجمن میں ہوگا نکلے ہیں لیکن لوگوں سے جدا ہوں گے مثال دیتے ہیں جیسے محفل میں شمع جلتی ہے وہ محفل میں بھی ہوتی ہے اور محفل والوں سے جدا بھی ہوتی ہے کیونکہ دویج ہوں بھی. اللہ کھڑی ہوتی ہے اور کیوں اس کی مثال دی کہ محفل وہ شمع جو ہے محفل والوں کو روشنی دیتی ہے وہ اس کی روشنی کے محتاج ہوتے ہیں مرد <سلام> بزرگ اسی طرح ہوگا لوگ اس کی روشنی کے محتاج ہوں گے لوگوں میں رہے گا لیکن لوگوں سے الگ ہوگا तुँँद> کیا مطلب جسمانی اعتبار سے لوگوں میں ہوگا روحانی اعتبار سے خدا کے ساتھ ہوگا اللہ لگے گا ملے خورشی بے, شک، بے, شک، بے, شک، بے, شک. بے شک. سر سبحان اللہ فکر کتابانی میں سادہ و آزاد مہانی میں سورج چمکنا میں سورج دنیا چانن دے فکر دنیا چانن دے دیا اللہ سہر کا خورشید کہا ہے آسر کا خورشید نہیں کہا کیونکہ آسر کا خورشید روشنی لے جاتا ہے سات کا آتا ہے تو روشنی لے کر آتا ہے متھلے خورشید شہر فکر کی تابانی میں بات میں سادا گل کرے گا تے سادہ گی کوئی تکلف نہیں گا کوئی بناوٹ نہیں گی کوئی ہوگی جناب تو دے تے تے یہ وہ تے پٹلم بے تو پڑھ دیں گے جان بوجھ کے ایویں جناب گل بالکل مروڑ تروڑ گل سیدھی سادہ کرن گے تے کرزاد گل کرزاد گل آزاد کرن گے، آزادہ آزادہ، آزادی والی گل کیا مطلب کسے دے روب دب کے تھلے ہو کے نہیں بولن گے ہمیشہ مہانی میں دقیق ماں نے نے ایڈے بریک ہو گے کہ سمجھنے والے پہنچن گے بدھ کو موٹا دماغ نہیں پہنچے گا <سؤال> بری بات کو بری دماغ پہنچے گا pá... آخر میں فرماتے ہیں جا. اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیران تریقان دا ہے او دا انداز نظر او دا سوچ دا انداز سارے زمانے تو وکر ہونا کر کے اج دنیا دیا کہ وکھری نکل آئے کوئی سمجھ نہیں لگ دی کہ کتوں نکل آئے کہ کیوں نہ آخر علامہ کہہ گیا ہے کہ اس کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا آخر بڑا ہے بڑا اگر اگر اس کی باتیں سارے زمانے سے ملتی ہوں تو پھر نورانی کی طرح سارے زمانے کے ساتھ کا دلہ ہے مرد بزرگ کس چیز کا ہے بزرگ اس وقت ہوگا جب سارے زمانے سے جدا بات کرے اس کا انداز نظر سارے زمانے سے ج اس کے احوال سے مہرم نہیں پیران طریقہ کھجڑے ججئے پیر بیٹھے نے او دے احالات تو ہیں واقف ہی نہیں او دے احوال تو ان واقف ہی نہیں انوے جان دے پشان دے لئی انوے دی سین میلے اے بدو بیٹھے لے اے نا بدوہا پیرانو اونا دی گلدا پتہ ہی نہیں لگ سکتا اس کے احوال سے مہرم نہیں پیران طریقہ اج اقبال روشنی چادر صاحب دت کرا دیتا ہے اقبال بتانا چاہتا ہے ہر زمانے کا جو بزرگ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس میں یہ داخل مت کرو جی بار بار محل کا ہے تو مقتضا بھی انہی کا ہے سمجھ نہیں آئی بات کی درخت گل پیا کر درندہ جا جی خلاسا ہے پرندہ درخت پیاکھ پرندے پر یار کاش کے مینولہ پر لا جی تینوں لگے نسان میں ہور چمکا دا سبزہ سبزہ ہر پاس م جانا میں اٹھتا پھر دا سبزا دستا لوگوں جتے چاہتا اتوں چان واستے کھلو جانا جدو چاہتا اتو تر پہ افسوس ہے انصافی سمجھ رہا انصاف نافی سمجھ رہا افسوس ہے تیرے تینوں ایسا نہیں پتا کہ یہ پرو نسیب ہوں جا زبین مٹی کی مٹی دی کی جزبیت کچھ بندش تو آزاد ہے تو کھڑا کھڑے پر تینوں کیوں لگ دے مٹی تو آزاد ہو پھر پرواز دے کیا مطلب ہے مومنا شکوا کرنا ہے یار پہلے بزرگ آزاد ہو جا روحانی درخت آ کے جنا فسائی مٹی مرے اتوا دے پر لگے کہا درخت نے کوز مرغے سہارا سے ستم پہ غم بیگم کدائے رنگو کی ہے بنیا بیگم کدائے بو دنیا ہے اس کی تو بنیاد ستم اور ظلم پر ہے میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے کہ میں مٹی میں ہر وقت کھڑا ہوں اور تم پرواز کر رہا ہے پرندے خدا مجھے بھی اگر بالو پر عطا کرتا شگفتا اور بھی ہوتا یہ آل میں ایجاد یہ تو اور سونا لگنا تھا اجیب بکری دیا جواب اسے مرگے سہارا غضب غزب ہے داد کو سمجھے ہوئے ہے تو اے دا اے دا اے عجیب غذب صاحب نو بے انصاف سمجھنا جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد ٹو نہ بن پھر ویگ پرواز ہوتی کہ نہیں ہوں وی سرتا بنایا ہالی ہجمری نا بنایا ہے. री तो दीन गंज चक्र है।, है मुई नु दीन नु गरीब नवाज बनाया है। उमर नारूक आजम बनाया रब है तू बदल तू मिट्टी फस गया है पर तेनु पार की लावे रब तू मिट्टी के चक्कर आजाद हो जा फिर वेख हम तुम बकरम है कोई साइल ही नहीं اللہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں چھوٹا پیڑا جھوٹا توڑ ملا جھوٹے تو پاکو چی چیب درمیشی روا نی اللہ تا لجیا گھڑے زمین لگے نا مرید ساڈے ورگا <laughs> اچھا پیرا تو مرید باغی اردو کرد ہم کو میسر نہیں مٹی کدیا بی گر بیجلی کے چلا ہو شل شہری ہو دیاتی ہو مسلمان ہے سادا مانند بتا پجتے ہیں کعبے کے برامل کعبے آ کے جی بتنا بڑا من یہ پیر جانی یہ آ کے پینے جی بت پی پین ویسا کیا ت نہیں سوت ہے پیڑان حرم کا مرید اگ دی نا نظران نظرانا نہیں سود سود کیا ہوتا ہے مالو چوکھا لو سو دینا یہ سو دے کی مطلب پیر را کے لا پیسہ لے کے سمجھ آئی کہ نہیں तो तो بے دینی اتو لا دا نہیں ہے پیراندر پاتی بیٹے اندر مہاج نے حدرت بڑا سود خار تاجر بیٹھے آم ہی نہیں لانتی پیر جڑا ہے درویشی لباس ہے سود خار تاجر ہے بئی ماں جی جی پھر آخر میں چاہتا ہے یہ ہے کہ نام مراد کان جڑے نا باد بی بیٹھے ہیں باغی مرید کی گال ہے کہ جا مکتب کا شاخ ہوں نا وہ ہوں روحانیت کا روحانیت کی اشلاح کرا کہ گزر خواہ قوانی کا ایک نقطہ اقبال کہتے ہیں وہ کیا وہ فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے کہ تیرے سہن میں سورج کی چمک آئے تو اس کے آگے دیوار مت ڈال ڈالیں دیوار ڈال دیتی ہے کم خراب کر دیتا ہے بھائی شیخ جی میں دسے آ کہ نا وہ آگے اپنی فکر جیڑی ہے نا اپنی سوچ کے کندھا مات ماروی فکر دورج نمکن لو در شفراو حکومت اگریزی ماحول د یہ حکومت یہ تجارت دل سی بے نور میں محروم تسلی دل سی بے نور میں محروم تسلی دل بے نور سینے ہونی پریشان ہے ذرا خاجا صاحب روشنی پان گے بھی یہ مطلب ہے کیونکہ یہاں ہے بہت بڑی کیتی انج <laughs> کیتی بھی جی میں درد نال سینہ چاک چاک تھی گیا <laughs> تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھویں سے یہ وادی یہ وادی ایمن نہیں شا ن تجلی یہ وادی ایمن جی اللہ تعالی ہو گیا ہے نزع کی حالت میں یہ تحیب جمع مرک شاج ہوں کلی شا یہ متولی کہ تازیب جمع مرگ جی نو تازی مرگیب جمع اٹھی کڑی ہے شاید ہوں کلیسا ہوں کلیسا ہوں عیسائی دا کا دا یہودسائی سخت جنگ ہے لگن وا دے میرے کو یہ لگتا وہ یہ جہال بن سو کہ کلیسا جرچ نہ متولی یہ اس میں جیسے دیکھ کے مسجدات متولی دی چود کافر سارے <laughs> <laughs> سارا جی کیونکہ حکومت جی حکومت دے کی تا جگہ تا رکھن کی تا جگہ تا کینو رکھن جگہ کرتے ہیں اے خیر میں پڑھتا رہے نفسیات غلامی شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی حکما بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ مقصد ہے اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے گوشرح معانی میں جگانا بہتر ہے کہ شعروں کو سکھا دیں رمیاح باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ یہ شعر نو ہرنا ڈر خوب سکھاندے پھر دن بغیر ملا پیر شاعر سارے آج دے بڑے سارے دے کے پھر ہرا خوف شیران کرتے ہیں کو گلامی پھر مند پہل پہ پہلے پہل پہل پہل پہل انگریزی ٹٹوے ہو پکا دے کنجرا تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانا کٹ کے بہانا بہانہ بنا کے اصل وفائی نہیں تجاری ہی کیا خلافت کی کرنے لگا تو گدائی خریدیں نا ہم جس کو اپنے لہو سے اے مسلمان اے کو ہے نگاد مرا از شکستن چناار آر مرا از شکستن چناار آر کے از دے گر خاصتن آئی اے اے اے مینو اپنی ہڈی تروان غیر تو دشمن تو سلا جیت منگا میں وہ ہڈی دی ٹوٹ دے گی ہاتھ نہ پھیلاوا بار دلے جی بنے کھڑے ہیں وہ اکبال آدی تک بت منگتا پھر دنگریز تو شرم کر لیا بولی سی آخیا مردہ لاش یورپ کے جڑے سائنسدان نے آخر گر گرجا پرانی یعنی کیا مطلب بو علی سینا سائنس اس دتی ہے نا سائنس کی ترجمانی جو کیتی فلسفے کی کنجر نے اقبال نہیں ہے ابھی خبر زہرناک ابھی لاش بولی سی لاش آر پتا نہیں ہے زہر والی کن ہے چھپیا مرو گے کجرو کھانے دے, دے پائے جے سائنس تاری بربادی کن ہوں ہونے کو ہے مردا ہے کاش کاش ہے پٹن کو مرتا دری نہ پٹتی نہ مرادو کا کمال تو ہے کمالیب کیونکہ یونان دا سور ہے نا تو یونانی درومی یورپ دی تعزیب بنائیے تحریب کا کمال شرافت کا ہے زوال جڑے تہذیب کمال کو پہنچ سی شرافت دنیا تو مک ہوئے سی سب کمینے نے دلے بن گئے سن کمال شرافت کا ہے زوال غارت کری جہاں میں ہے اقوام کی معاش لوٹ لوٹ کے محاشا دلے یہ تارا معاش ہے سائنسدانوں ہر کورک کو ہے پر رہے معصوم کی تلاش ہر بگیڑ آ کے جڑا ہے نا وہ معصوم بچے ہیں جی بکری دے معصوم لے لے دی تلاش جب بیٹھے اے رو سے اے کر دیا پاش پاش اس تہذیب اس دا انجام اثر دیکھو کیا تھے کہ روم والے اپنے کلیسا اپنے مذہب کو پاش پاش کر دہ رہی ہیں وہ مذہب کا ختم اتنے چریت جو لا دینی ہے پیرِ کلیسیہ یہ حقیقت ہے دل خراش پادریہ دل آئے بڑی حقیقت دل خراش ہے کہ پہلا ادھر ایک کام کیتا ہونا پھر مسلمانہ نطورے نے انہیں اتھیان کے مذہب کی قدر خطہ میں شرافت زوال خطہ میں تازیب دا کمال شرافت دا روال مدرسے دین د اجڑ سکول کاف کفر یہودیت پلیتی سکول فریچ گی حرم یہ حقیقت ہے پرمانا ہے پرمانا دا مطلب سی نجاری نہیں لانی چاہیے بڑی خطرناک لاش ہے کاش فرنگی جہاں شام بنی سرائل ہوئے نا شام دی طرف تو فاقی ملیا اس نبی عفت پاک دامنی والے نبی کم آزاری دکھام لوگوں کو فرنگ سے آیا ہے سوریا کے لیے میو کبار ہجوم زنان بازاری تے کے کیا ملک شام کو دکھے بازاری آآ تے کے کیا ملک شام کو دکھے سلا انہیں سلا دیتے شراب دا جو دا بازاری عورتوں کے ہجوم کا چلو بول شام ہم تمہیں یہ توحفہ دیتے ہیں تیرے پاس تھا جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہمارے پاس جو تھا ہم تمہیں دیتے ہیں چلو جی ہم تمہیں وہ دیتے ہیں مرد ہے دری نقاش کاش یہ ٹکڑے ٹکڑے تھی ہمارا لے حوصلہ کرو اترے اترے وہ گرجا وہ گلری گلہری جان میں کو گلہری کا پتہ کہہ یار گے جان میں اپنا کتنا واڈا جانور ہوں سچی گلیری پہ آ دی, پہاڑ پہاڑ پہ آ بولیں دے گلہ پہلے بلا گلیری بلے تھے پہاڑ, پہاڑ, پہاڑ نہ پہاڑ آ دے کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلیری سے تجھے شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے تجھے ہو شرم تجھے ہو, شرم. ہو شرم, شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے ذرا سی چیز ہے پر غرور کیا کہنا یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے نا چیز چیز بن بیٹھے جو بے شہور ہوں یوں بات امیز بن بیٹھے تیری بسات ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آن بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں ودی ٹپنی میرے تو کہیں نہیں ٹپی نہیں کہیں ٹپی نہیں جب چلی جی آ جی کہا یہ سن کے گلہری نے بھائی روشنی دیا منڈی می تھوڑا پچھاؤ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا منہ سنبھال کے بولی رہا ہے یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا جب میں بڑی نہیں تو بھی تو چھوٹا کہ نہیں ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو بڑا ہے تو مجھ سے ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو چھالیاں کھلوتی تو بند مینو چھالیا نا بھی چھالیا جڑی ان دکھانا نا پان یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے ایک مکڑا اور مکھی مکڑا مکھی نی مکڑا جالی اڑتا مکھی کلام پی ہوں یہ ہوں مکھی کھانا امراض مکھی فسا کے کھانا ایک دن کسی مکھی سے لگا مکڑا کہہ رہا ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا حدرت دے پایا خانے پایا چکر نہیں چلا غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے اپنوں سے مگر چاہیے یار پیچھا اپنوں سے مگر یوں چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا چلو غیرہ تو دور بندہ رہے اپنے تو کیوں ہے کھچ کھچ کے پرمپرا رہنے آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے جو میری ہے یورپ جی, جی میں مبلگین کی بہت ضرورت <سلطور> وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا حضرت تو سامنے چڑھے آؤ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی حضرت کسی نادا کو دیجئے یہ دھوکہ حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا اس جال میں مکھی بس اس, اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا ایک تو چڑھتے دیکھے نا اترتے نہیں ویکے پتہ نہیں کدھر جانے مکڑے نے کہا واہ فرے بھی مجھے سمجھے افسوس اپنے دشمن سمجھنا مکڑے نے کہا واہ فرے بھی مجھے سمجھے تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا منظور تمہاری مجھے خاطر تھی مگر نہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا اس گھر میں کئی تو دکھانے کی ہے چیزیں باہر سے نظر آتا ہے آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا باہر تو اندر آخو پتا تو پتا کی ترقی آتا چیز اپنی لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا مہمانوں کے آرام کو حاضر ہے بچھونے ہے ہر شخص کو سامان مجسر نہیں ہوتا اعتبار کی طرح لب لچرا جورا پہ جا جاؤ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لگ.